کچھ دو تین سنا جب مجھے نیند آیا کرتی تھی سر ندامت میں ندامت میں نیند آنے لگی ہے فرقت میں سر افوڑیے ندامت میں مجرو بھائی سر افوڑی ندامت میں نیند آگا جانی سر پھوڑیے ندامت میں نیند آنے لگی ہے دلیلیں تیرے خلاف مگر وا. ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سلیم کو ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں دلیل بیٹھیے وہ اذرا بیٹھیے شایدہ بیٹھیے یار کیا کریں ہم ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں چشمہ بھی لگا لینا چاہیے ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں اس کو درمیا لاؤ کے میں اس کو درمیان لاؤ سیکھتا ہوں بدن کی اسرت میں لاؤ ساگر بیٹھے اپنا گھر بیٹھے اس کو درمیان لاؤ کے میں سیکھتا ہوں بدن کی اسرت میں سلیم ارے ادھر بیٹا اس کو درمیانہ لاؤ کہ سیکھتا ہوں بدن کی اسرت میں سیکھتا ہوں بدن کی اسرت میں یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم جانی جی یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں سوال رہا سوالا سوالا سوال آسان تو نہیں کیا سوالا آسان تو نہیں ہے موبائل وہ جو یہ کچھ آسان کیا میری پوری روح بیٹھی ہے میرا تہذیب بیٹھی ہے میرا کلچر بیٹھا ہے میں امرویل سے آیا ہوں امرال قیص کی سرزمین میں اگر میں یہاں سے نہ گیا ہوتا تو یہاں کا شیخ ہوتا میں سید جونے لیا ہوں جمہورے ساری میں ہو تم یہاں کے سید ہوتے وہ جو تعمیر ہونے والی تھی ڈاکٹر وہ جو تعمیر ہونے والی تھی لگ گئی آگ اس عمارت میں کیا کہنے وہ جو تعمیر ہونے والی تھی گئی آگ اس عمارت میں وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں ملک صاحب وہ خلا ہے ملک صاحب ہمارے پاکستان ہیں نمائندہ وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو کیا خلا ہے گفتگو میں وہ خلا ہے میں ایک باؤل آدمی ہوں اور پرسوں میں صاحب دیمان ہوا ہوں وہ میرا مجموعہ جو یہاں آیا ہے کراچی سے پاکستان میں یہ ملک صاحب نے پہنچایا ہے وہ ایک منصور جاوید ہے گنڈا وہ سلیم جافتی ہے وہ خلا ہے کہ سوچتا ہوں میں اس سے کیا گفتگو ہو خلوت میں یاروک شیر سنو کہ زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں کیا کہنے زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں دل نہیں زندگی کس طرح زبر کس طرح بسر ہوگی